دیا مدیا بندو جیسمل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 کتب علی الذین من کم لال تتقون اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو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 أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسبي تؤ سو تصو تم تند دن ہی تو ہیں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 إِنَّتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُضْلِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فليصم نم سفر فائد تم مین مین اخبل یوس م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 دَاعِ إِذَا دَعَانِي فَلَيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لعلهم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 يَا مَرْفُثُوا إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أنكم کم تم تخت فتاب فتح فتح کم آف کم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين نل کمل خیتل اب یگ مینل خی تل اشو مینل فجو تم اتیمس ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ن یلو تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دیے گئے ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ جان چکا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے رہے ہو پس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر فرمایا پس اب سے ان کے ساتھ اجتواجی تعلقات قائم کرو اور بے شک اس کی خواہش کرو جو خدا نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ آغاز صبح پر صبح کی سفیدی کی دھاری رات کی سیاہی کی دھاری سے الگ صاف ممتاز ہو جائے پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے ازدواجی تعلقات اس عرصے میں قائم نہ کرو جب تم مساجد میں اعتقاف بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ تعالی کی قائم کردہ حدود ہیں بصر کے قریب نہ جاؤ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں كُنُّوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذِلُّ وَتُذِلُّ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَكُونُوا فَقِيرًا مِنْ أَمْوَالِ الناس فريقاً من أموال الناس وأنتم تعلمون اور خود اپنے ہی اموال اپنے درمیان جھوٹ فریب کے ذریعے نہ کھایا کرو اور اس طرح کہ تم وہ اموال حکام کے حضور پیش کرو تاکہ قومی دولت میں سے کچھ تم خاص ہو گناہ کے طریق پر ایسی حالت میں کہ تم اپنے اس فیل سے باخبر ہویکم و رحمت اللہ, حمد اللہ, حمد اللہ شمد اللہ واہدولا شری کلہ واشدن محمد من امدین شرجی سم الحمد نب دوستر حضرت وسیم علیہ اللہ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا وہ زمانہ جس میں سے اس وقت مسلمان گزر رہے تھے درد رکھنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی بے کرنے والا زمانہ تھا لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ایمان سریا پر جا چکا تھا عملاً مسلمانوں میں نہ دین باقی رہا تھا نہ اسلام کی حقیقت باقی رہی تھی اسلام کو درد رکھنے والے اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیحا آئے اور اسلام کی اس ڈولتی کشتی کو سنبھالے ان میں سے ایک حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی بھی, بھی تھے ان کی شورت بڑی دور دور تھی بہت سے ان کے مریض تھے ان کی بزرگی کی وجہ سے ایک دفعہ مہاراجہ جموں میں ان کو دعوت دے کر کہا کہ آپ جموں آ کر میرے لیے دعا کریں لیکن آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ دعا کروانی ہے تو میرے پاس آ کر کرواؤ بہرحال بڑے بڑے لوگ ان کے مریض تھے اب صوفی احمد جان صاحب کو حضرت وسیم علیہ السلات اسلام سے شروع سے بڑا عقیدت عقیدت کا تعلق تھا اس وقت ابھی حضرت مسیمہ علیہ السلات نے دعوی نہیں کیا تھا اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی انہوں نے اس وقت اس حالت اور زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ایک دفعہ حضر وسیم علیہ السلام کو عرض کیا تھا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نگاہ تم مسیحا بنو خدا کے لیے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت وسیم علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ آپ ہی زمانے کے امام اور مسیح اس لیے اس نے انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب دعویٰ ہوگا تو مان لینا بہرحال صاحب بصیرت لوگ بزرگ جانتے تھے کہ اسلام کی اس دولتی کشتی کو اگر اس زمانے میں کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام یعنی علیہ السلام کیونکہ آپ نے ابراہیم احمدیہ لکھ کر اسلام کے مخالفین کے منہ بند کیے تھے لٹریشر ویسے آپ کا ایسا موجود تھا جس کا مخالفین اسلام جواب نہیں دے سکتے تھے جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا بڑے بڑے علماء آپ کی اس بات کے معتقد تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کے اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے دعویٰ کیا تو یہی علماء اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے آپ کے مخالفت کرنے لگ گئے اور آج تک یہی مفاد پرست علماء ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور احمد المسلمین کے دلوں میں بھی فض مسیمۃسلاتُسلام اور آپ کی جماعت کے خلاف پیدا کر رہے ہیں حضرت مسیمۃََسلام نے اپنی بے شمار تحریروں اور تقریروں اور مجالس میں اپنے دعوے کے سچے ہونے کی دلیلیں دیں زمانے کی ضرورت کے مطابق وسیحم عورت کے آنے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی کی تعداد کے آپ کے حق میں ہونے کے بارے میں بتایا لیکن جو صاف دل تھے ان کو تو سمجھ آ گئی اور جن کے دلوں میں بوس تھا کینہ تھا مفات پرستی تھی ان کو سمجھ نہیں آئی اس وقت میں حضم وسیم علیہ السلّۃ یہ الفاظ میں ہی بعض لیلیں بیان کروں گا جو آپ نے بیان فرمائی ہیں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اسلام میں بدعات داخل ہو چکی ہیں دین اپنی ہسی حالت میں نہیں رہا علماء اور مشائق نے اپنی اپنی توجہات کر لی ہیں اور بے دو شمار بدعات مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں عملاً مسلمان دین سے دور جا چکے ہیں اور غیر مذاہب خصوصاً عیسائی پادری بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام پر حملے کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ان حالات کی پیشگوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی تھی اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ایک شخص کے بھیجنے کی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پیشگوئی کی تھی تو اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اب کوئی ہمارے دعوے کو چھوڑے اور الگ رہنے دے مگر ان باتوں کو سوچ کر جواب دے کہ میری تقسیب کرو گے تو اسلام کو ہاتھ سے تمہیں دینا پڑے گا مجھے جھوٹا کہو گے تو پھر اسلام سے بھی دور ہٹ ہٹ دیتا ہوں فرمایا کہ مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی کیونکہ عمض ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ صدق کا اللہ رسول ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں ظالم تباہ ہے وہ انسان جو ان کی تقسیب کرتا ہے آپ نے انیس سو تین میں یہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ میرے دعوے کو بائیس برس گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات میرے ساتھ ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تائیدات کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ دوسرے ان فرمایا کہ زمانے کی ضرورت ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بس آنا تھا اور جب ضرورت ہے تو اگر میں نہیں تو کوئی دوسرا پیش کرو بہرحال کوئی مسئلے آنا چاہیے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کیونکہ زمانے میں فساد انتہا کو پہنچا ہوا اور مسلمانوں میں بھی فساد انتہا کو پہنچا ہوا پس اگر مجھے جھوٹا کہنا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں بنیں گی یا تو کوئی دوسرا مسئلے پیش کرو کیونکہ زمانہ چاہتا ہے کہ مسئلے آئے یا اللہ تعالیٰ کی کے وعدوں کی تقسیم کرو کو کوئی چھوٹے سے سارے وعدے کہ ایسے بگڑے ہوئے حالات میں جو کسی مسئلے کو بھیجنے کا وعدہ تھا وہ غلط تھا آپ نے فرمایا کہ حفاظت دین کی ضرورت بہرحال ہے فرمایا کے بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سخت غلطی کرتے ہیں دیکھو مثال دے رہے ہیں کہ جو شخص باغ لگاتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دست برد سے بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرے باغات کے گرد کیسے کیسے احاطہ حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں اور مکانات کو اتشدگیوں سے بچانے کے لیے نئے نئے مسالے تیار ہوتے ہیں اور بجلی سے بچانے کے لیے تاریں لگائی جاتی ہیں یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو بکتبا حفاظت کے لیے انسانوں میں ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے بے شک حفاظت کرتا ہے اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے اب بھی جب کہ ضرورت پڑی ہیں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہاں یہ امر حفاظت کا مشکوک ہو سکتا ہے یا اس کا انکار ہو سکتا تھا اگر حالات اور ضرورتیں اس کی موعیت نہ ہو اگر حالات اور ہوتے ضرورت اس کی تائید نہ کر رہی ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ میں غلط وقت پہ آیا ہوں مگر فرماتے ہیں مگر کئی کروڑ کتابیں اسلام کے رد میں شائع ہو چکی ہیں اور ان اشتہاروں اور دوبر کا رسالوں کا تو شمار ہی نہیں جو ہر روز اور ہفتہ وار اور مہوار پادریوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ان گالیوں کو اگر جمع کیا جاوے جو ہمارے ملک کے مرتد عیسائیوں نے سید الماصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک ازواج کی نسبت شائع کی ہیں تو کئی کوٹھے ان کتابوں سے بھر سکتے ہیں اگر ان کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھا جائے تو وہ کئی میل تک پہنچ جائیں فرمایا اماد الدین ایک شخص تھا مسلمان جو پادری بن گیا بعد میں عیسائی ہو کے کہ اگر اماد الدین کی تحریروں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں اماد الدین کی تحریروں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی اعتراف ہے عیسائی بھی یہ کہتے ہیں بڑی خطرناک تاریخ ہیں اس کی چنانچہ اچھا لکھنؤ سے ایک اخبار شمس الاخبار نکلا کرتا تھا اس زمانے میں اس میں اس بات کی بعض کتابوں پر یہ رائے لکھی گئی تھی کہ اگر ہندوستان میں پھر کبھی غدر ہوا ہو, ہوگا تو ایسی تاریخوں سے ہوگا جو یہ پادری لکھتا ہے فرمایا کہ ایسی حالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یا تو اسلام سے کوئی تعلق اور درد نہیں اور یا وہ لوگ جنہوں نے حجروں کی تاریکی میں پرورش پائی ہے اور ان کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے بس ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے ہاں وہ لوگ جو نور قلب رکھتے ہیں جن کو اسلام کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اور زمانے کے حالات سے آشنا ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت کسی عظیم وشان مسلح کا وقت ہے اور پھر مسئلے کے آنے کی لیے شہادتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ایک زبردست شہادت آپ نے یہ فرمائی گان فرمائی فرمایا گان کریں مختلف باتیں آپ نے فرمایا کہ اور زبردست شہادت میں پیش کرتا ہوں ایک اور, اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الزینہ امن منکم و امد لجاستخل فنّا ہوں پھر لڑتے کم استخل فلّہ جینہ من فرمایا کے اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے اسی طرح قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلِ موسہ فرمایا گیا جیسے فرمایا انار سلناء الیکم رسولََََََََََََََََََََدم کما ارسنا رس اور فرماتے ہیں کہ آپ مسیلِ موسا استثناء کی پیشگوئی کے موافق بھی ہیں بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے استثنا بس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں مشابعت اور مماثلیت تامہ ہے موسی سلسلے کے خلفہ کا سلسلہ حضرتیسہ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضتوسرا علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ چودھویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو بس اگر اللہ تعالیٰ اس عمر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نام بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بے چاہتا تھا کہ چودھویں صدی میں اسوی بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ذوف ثابت ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مسیحِ موسیٰ موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حض موسیٰ اور تمام انبیاء سے افضل تر ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ تو کو پورا کرنے آئے تھے اسی طرح پر محمد کا مسیح بھی اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے پھر تکمیل اشاعت ہدایت حدا... کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اقوام نعمت اور اکمال الدین ہوا یعنی دین کمال تک پہنچا اس کی دو صورتیں اول تکمیل ہدایت دوسری تکمیل اشاعت ہدایت یعنی کامل تک تق... ہدایت ملی ہدایت اپنی تکمیل کو پہنچی اور دوسری اس کی جو اشاعت ہے وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچی فرمایا کہ تکمیل ہدایت کل الوجو آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی آحمد کے زمانے میں شريت اتری اور تکمیل ہدایت ہو گئی اور جو آپ کی آمد ثانی ہونی تھی کے جو وزیر معود آپ کا غلام صادق آنا تھا اس کے زمانے میں اس کی اشاعت ہونی تھی فرمایا کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرینہ منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے اور ہے اور یہ بیسط بروزی رنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے بس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام شریعت اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں چھاپا خانوں کی کثرت اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا ڈاک خانوں تار برقیوں ریلوں جہازوں کا اجرا اور اخبارات کی اشاعت ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے کٹی ہو گئی دنیا اور اس زمانے میں تو مزید اکٹھی ہو گئی ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ مختلف چیزیں ٹیلی ویژن وغیرہ فرمایا کہ پس یہ ترقیاں بھی دراصل اصل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں کیونکہ اس سے آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جو تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے پھر مسیح اور مسیح موسوی اور مسیحم ہومدئی مواصلت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور یہ اسی کی موافق ہے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایک کام یہ بھی ہے تکمیل عشایت عشاط ہدایت کروں فرمایا کے علاوہ بریں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آفتیں پیدا ہو گئی تھی اسی قسم کی یہاں بھی موجود ہیں اندرونی طور پر یہودیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور تاریخ سے اس عمر کی شہادت ملتی ہے کہ طوریت کے تورایت کے احکام انہوں نے چھوڑ دیے تھے اور اس کے بجائے تالمود اور بزرگوں کی روایتوں پر زیادہ زور دیتے تھے اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بجائے روایتوں اور قصوں پر زور مارا جاتا ہے پھر فرماتے ہیں ان سب کے علاوہ ایک اور صرف بھی ہے جو مواصلت کو مکمل کرتا ہے ایک اور راز ہے جس مواصلت کو مشابہت کو مکمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اخلاقی تعلیم پر زور دیتے تھے اور موسوی جہادوں کو کی اصلاح کرنے آئے تھے انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی مسیح معود کے لیے بھی یہی مقرر تھا کہ وہ اسلام کی خوبیوں کی تعلیم کی عملی سچائیوں سے خوبیوں کو اسلام کی خوبیوں کو تعلیم کی عملی سچائیوں سے قائم کرے اور اس اعتراض کو دور کرے جو اسلام پر اسی رنگ میں کیا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے یہ اعتراض مسیح معود کے وقت میں بالکل اٹھا دیا جائے گا یعنی مسیح ماؤود اس کے خلاف بات کرے گا بلکہ یہ کہے گا کہ اسلام پیار اور محبت کی تعلیم دیتا ہے اور اسی سے پھیلا ہے اس لیے مسیح موت کے زمانے میں یہ اعتراض ختم ہو جائے گا فرمایا کیونکہ وہ اسلام کے زندہ برکات اور فیوز سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جیسے آج اس ترقی کے زمانے میں بھی اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات اور سمرات کے لحاظ سے مؤثر اور مفید ہے ایسا ہی ہمیشہ اور ہر زمانے میں مفید اور مؤثر پایا گیا ہے کیونکہ یہ زندہ مذہب ہے یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح کی پیش گوئی فرمائی اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رضا الحر وہ لڑائیوں کو اٹھا دے گا ختم کر دے گا اب ان ساری شہادتوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ کیا اس وقت ضرورت نہیں کہ کوئی آسمانی مرد نازل ہو جب یہ مان لیا گیا کہ صدی پر مجدد آنا ضروری ہے تو اس صدی پر مجدد تو ضرور ہوگا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواصلت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اس مواصلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدت مسیح ہو کیونکہ مسیح چودھویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا اور آج کل چودھویں صدی ہی ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اگر میرا انکار کرتے ہو میری تقسیب کرتے ہو تو تم اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تقسیب کر رہے آفرماتے ہیں میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کیونکہ جو میری تقسیب کرتا ہے وہ میری تقسیب سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا ہے جب کہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انہ نہن و نزل و ذکر و اِن کے ان کی اصلاح کا کوئی انسان نہیں جبکہ وہ اس عمر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عائد استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسی سلسلہ کی طرح اس محمود سلسلے میں بھی فلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف میں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیلے موسع قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معذلہ کیونکہ اس سلسلے کی عتم مشابت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس چودھویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا اسی طرح پر جیسے سلسلے میں چودھویں صدی پر ایک مسیح آیا اور اسی طرح پر قرآن شریف کی عسائیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرینہ میں لمہ یا لقوبیہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تقزیب لازم آئے گی فرما... فرمایا پھر سوچو کہ کیا میری تکزیب کوئی آسان عمر ہے یہ میں از خود نہیں کہتا خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ مجھے جو مجھے چھوڑے گا اور میری تقزیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تقسیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا راہ فرماتے ہیں کہ میری تقصیب میری تقصیب نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیب ہے اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تقصیب اور انکار کے لیے جرت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے طلب کرے کہ وہ کس کی تقسیب کر ہے پھر اس بات کو مزید کھولتے ہوئے کہ آپ کی تقسیب سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تقصیب ہوتی ہے آپ رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تقصیب ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ تقسیب کر رہے ہو رمایا کہ اس طرح پر کہ آپ صلی اللّہ علیہ و نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی پر مجھے دد آئے گا وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا پھر آپ نے جو اماموں کو من کم فرمایا تھا وہ بھی معاز اللہ غلط ہوا ہے اور آپ نے جو صلیبی فتنے کے وقت ایک مسیح و مہدی کی مشارت دی تھی وہ بھی معذ اللہ غلط نکلی کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا تو عملی طور پر وہ کیا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذب ٹھہرے گا یا نہیں ہم پس میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان عمر نہیں مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا پڑے گا مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روسیاہی کو مان لینا پڑے گا مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا میں قرآن و حدیث کا مصدق و مستاق ہوں میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مستاق کے صحیح ہوں اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے جس کو خدا پر یقین ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج خدا خود اس کو سمجھائے گا پھر مسیماؤں سے آم آم سے متعلق بعض نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ریلوے مسیح موت کا ایک نشان ہے قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے وائی واضل اشار جب دس مہینے کی گابن اونٹیاں چھوڑتی جائیں گی رمایا دینداری داری کے ساتھ ہوتی ہے یہ لوگ اگر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ لا اترا کننا لا اترا کننا میں ریل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر اس سے ریل مراد نہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتائیں جس سے اونٹ تر کیے جائیں گے پہلی کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ اس وقت عام طور وقت سہل ہو جائے گی اسی کے زمانے میں فرمایا اصل یہ ہے کہ اس قدر نشانات پورے ہو چکے ہیں کہ لوگ تو اس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں جیسے خصوف و خصوف رمضان میں کیا اسی طریق پر نہیں ہوا جیسا کہ مہدی کی آیات کے لیے مقرر تھا اسی طرح ابتدائی آفرنش سے ایسی سواری بھی نہیں نکلی ہے فرمایا علامت علامات دلالت کرتی ہیں کہ مسیح یہ پیدا ہو گیا ہے اگر یہ لوگ ہم کو نہیں مانتے تو پھر کسی اور کو تلاش کریں اور بتائیں کہ کون ہے کیونکہ جو نشانات اس کے مقرر کیے تھے وہ تو سب کے سب پورے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اگر میری سچائی کو پرکھنا ہے تو نبیوں کے جو دلیلیں ہیں ان اس پہ مطابق رکھو اس طریقے پر چلو نیک نیتی سے سعادت مندی کے ساتھ جو دلیلوں کو دیکھو اور سمجھو اگر ضد کرنی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آئے گا پھر تو قرآن کریم بھی ہدایت نہیں دیتا فرمایا کہ مناج نوت پر اس سلسلے کو آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ خیالی اصولوں اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں میں اپنے دعوے کو منہاج میں کے معیار پر پیش کرتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی جاوے جو دل کھول کر میری باتیں سنیں گے میں یقین رکھتا ہوں کہ فائدہ اٹھاویں گے اور مان لیں گے لیکن جو دل میں بخل اور کینہیں رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی ان کی تو اہول جیسی مثال ہے بھی بھنگا جو ہوتا ہے اس جیسی مثال ہے جو اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں جو ایک کے دو دیکھتا ہے اس کو خا کسی قدر دلائل دیے جائیں کہ دو نہیں ایک ہی ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا کہتے ہیں ایک واقعہ سناتے ہیں جان فرماتے ہیں کہ ایک ایک بھینگا آدمی خدمت تھا کسی کا نوکر ملازم تھا آکا نے کہا اس کو کہ اندر سے آئینہ لے کے آؤ مالک نے بھیجا جا کہ شیشہ اٹھا لاؤ اندر سے وہ گیا اور واپس اگر کہا کہ اندر تو دو آئنے پڑے ہیں کون سا ہی لے کے آؤ آکا نے کہا کہ ایک ہی ہے دو نہیں ہے تو اول نے کہا تو کیا میں جھوٹا ہوں میں نے دو دیکھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک ہے آکا نے کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دو جب توڑا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ در حقیقت میری غلطی تھی کیونکہ جو اس نے توڑا تھا وہ ایک ہی تھا اصل میں تو فرمایا مگر ان حولوں کو جو میرے مقابلے ہیں مقابل پہ ہیں کیا جواب غرض ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بار بار اگر کچھ پیش کرتے ہیں تو احادیث کا ذخیرہ جس کو خود یہ زن کے درجے سے آگے نہیں بڑھاتے ان کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے رت و یابس امور پر لوگ ہنسی کریں گے یہ ہر ایک طالب حق کا حق ہے کہ وہ ہم سے ہمارے دعوے کا ثبوت مانگے اس کے لیے ہم وہی پیش کرتے ہیں جو ڈبیوں نے پیش کیا سے قرآن اور حدیثیت عقلی دلائل یعنی موجودہ ضرورتیں جو مسئلے کے لیے مستدی مستعدی ہیں پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا فرمایا کہ میں نے ایک نقشہ مرتب کر دی ہے اس میں ڈیڑھ سو کے قریب نشان دیے گئے ہیں جن کے گواہ ایک طرح سے ایک نو سے کروڑوں انسان فرمایا کہ بہودہ باتیں پیش کرنا سعادت مند کا کام نہیں آپ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا اس کا فیصلہ منظور کرو جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے اس لیے بیودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے معادے کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں اختراع کرتا تو وہ فی فور مجھے ہلاک کر دیتا مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں میری تقزیب اس کی تقزیب ہے اس لیے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا مولوں کی جزد کی حالت ہے جیسا کہ ہم دیکھتے تھے حضرت وسیم علیہ السلام کے وقت میں تھی جو آپ نے بیان فرمائی نہ دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں وہی حالت ان کی آج ہے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نشانات کے آفرماتے ہیں کہ اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے تو کی پیش گوئی کے موافق وسیل تسلیم کیا ہے اس مواصلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ جس طرح پر جو پہلے بیان ہو چکا کہ موسیقی خلفاء کا سلسلہ قائم ہوا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک سلسلہ خلافت قائم ہو اگر اور کوئی بھی دلیل اس کے لیے نہ ہو تب بھی مواصلت بے یہ چاہتی ہے کہ ایک سلسلہ خلفاء کا ہو دوسرے یہ کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اس سلسلے کو پہلے سلسلہ خلافت کے ہم رنگ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا کہ موستخلف اللہ دینا من قبل لہیں فرمایا کہ اب اس وعدے استخلاف کے موافق اور اس کی مواصلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ جیسے موسمی سلسلہ خلافت کا خات کا کا خاتم مسیح تھا ضرور ہے کہ سلۂ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہو تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ امام و انکم تم میں سے تمہارا امام ہوگا چوتھی بات یہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد و تجدید دن کے لیے بھیجا جاتا ہے اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے جو موجودہ فساد جو فساد پیدا ہوا ہوا ہر جگہ اس کی اصلاح کرنا بس جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہ عیسائی فتنہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ قاصر سلیب ہو جس کا دوسرا نام وسیع معود ہے پانچویں بات یہ کہ موسوی خلافت کے مواصلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء خلفاص اصلاح محمدیہ کا چودویں صدی میں ہونا ضروری ہے کیونکہ موسا علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے چھٹی بات یہ کہ جو علامات مسیح موت کی مقرر تھیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی جیسے کسوف و خصوف کا رمضان میں ہونا جو دو مرتبہ ہو چکا آج کا بند ہونا زس ستارے کا نکلنا تا ان کا پھوٹنا ریلوں کا اجرا اونٹوں کا بیکار ہونا وغیرہ ساتویں بات یہ کہ سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا غرض ایک دو نہیں سات دلائل اس عمر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے اور اس کا یہی وقت ہے اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وہی سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نغت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ان مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے اب وہ پورے جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے مثلا پہلے چاند سورج کی نشانی مانگا کرتے تھے گرہن کی مثلاً خصوف و خصوف والی باتیں آ فرماتے ہیں پیش گوئی کو اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے مگر کوئی ان سے پوچھے کہ جس کو خدا تعالیٰ صحیح ثابت خدا تعالی نے صحیح ثابت کر دیا کہ اب وہ ان کے کہنے سے جھوٹی ہو جائے گی آ فرماتے ہیں کہ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح مود کی تقسیم نہیں کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیب کر رہے ہیں میری تصدیق اور تائید کے لیے ایک خصوفی خصوف نہیں ہزار ہا دلائل اور شواہد ہیں اور اگر ایک نام بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہو افسوس یہ لوگ بیری مخالفت میں سید الصادقین کی پیش گوئی کو باطل قرار کرنا چاہتے ہیں ہم اس پیش گوئی کے بڑے زور سے پیش کرتے ہیں یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے بس رمایہ کے پس حدیث جس کو تم زن کی سیاہی سے لکھتے تھے واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا اب اس سے انکار کرنا بے ایمانی اور لانت ہے موضوع حدیث میں کیا محدثین یہ دیکھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہی کہیں گے کسی کا حافظہ درست نہیں جو حدیثیں صحیح نہیں ہیں انہیں یہی کہتے ہیں کہ کسی کا حافظہ درست نہیں ہے یا راست باز ہونے میں کلام ہے اس کی سچائی پر کچھ کچھ تحفظات ہیں فرمایا کہ مگر محدثین نے یہ اسلوم اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو کمزور حدیث بھی بظاہر نظر آتی ہو مگر اس کی پیش گوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے پھر اس معیار پر کیوں کر کوئی یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں فرماتے ہیں پس یاد رکھو کہ آنے والا یاد و سریع سے سریہ سے پرکھا جاتا وہ اس کی تائید کرتی ہیں اور پھر عقل عقل چونکہ بدون نظیر نہیں مان سکتی بغیر مثال کے بغیر اس کے شواہد کے عقل کسی چیز کو نہیں مانتی تو عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جو مثالیں ہیں وہ بھی عقلی مثالیں جو ساتھ دی جاتی ہیں اور شہادتیں دی جاتی ہیں نمایاں اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے میں اگر جھوٹا ہوں گا تو بھاگ جاؤں گا مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے انیس برس پہلے جب یہ آپ نے لکھا اس مثال گزر چکے تھے آپ کے دعوے کو یا یہ کلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انیس برس پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ انصر و اللہ فی مواتن انیس سال پہلے جب اپنی تریف فرمائی اس سے انیس سال پہلے یہ الحام ہوا تھا کہ یہ عنصر و ہو فی مو کہ خدا کے میدانوں میں تیری مدد کرے گا فرمایا پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا مجھے پرکھ لو اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادت پاؤ گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار میدانوں میں ان کی مدد فرمائی فرمایا کہ یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہیں ہیں اس پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو وہ قادر ہے کوئی راہ کھول دے گا اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملتی ہے مولویوں کا ذکر ہو رہا تھا آپ کی مجلس میں تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب تو مولوی لوگوں نے وہ خطبے وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے ہیں جن سے مسیح کی حفاظ ثابت ہوتی تھی آپ نے فرمایا اب تو وہ نام بھی نہیں لیں گے اور اگر کوئی ذکر کرے تو کہیں گے کہ مسیح اور مہدی کا ذکر ہی چھوڑ دو بہرحال مولویوں کا یہ حال ہے اپنے مفادات کے لیے بہت مسلم علیہ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ آپ کی طرف اور جماعت احمدیہ کی طرف کے عقائد کی طرف جھوٹی اور غلط باتیں منصوب کرتے ہیں اور احمد مسلمین کے دلوں میں جماعت کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہیں وسیم <تصف> علیہ السلۃۃ حق معلوم کرنے کے طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حق معلوم کرنا ہے پھر خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگے کہ وہ ان پر حق کھولتے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان اور فرماتے ہیں اگر میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب وزد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا کہ اس پر حق کھل جائے گا چالیس دن پورے نہیں ہوں گے کہ اس پر حق کھل جائے گا اگر خالی و ذہن ہو کے اور حق مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو حمایاں مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد و تعصب کی وجہ سے خدا کے ولی کا انکار کر کے ایمان سلب کروا لیتے ہیں فرمایا کیونکہ جب ولی پر ایمان نہ رہے تو ولی جو نبوت کے لیے بطور میخ کے ہے اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے اور اس طرح پر کل اس طرح پر بالکل ایمان ثلب ہو جاتا ہے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ وہ صرف مغلیوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اپنی عقل استعمال کریں اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کھولے اور حضرت وسیم علیہ السلامۃُ السلام کو یہ مان کر اس حالت سے باہر نکلیں جس میں آج کل مسلمان دنیا ایک عجیب حالت میں پھنسی ہوئی ہے کوئی راستہ ان کو فرار کر نظر نہیں آ پاکستان میں بھی نئی نئی تنظیمیں بن رہی ہیں اب نئی تنظیم بنی لبیک یا رسول اللہ کی جنہوں نے مارچ کیا پہلے لاہور کا گھیراؤ کیا پھر اسلام آباد کا گھیراؤ کیا اس کے بعد ایک اور اسی نام کی ایک اور تنظیم ہے جو گھراؤ کر رہی ہے اور محاصرہ کیا ہوا ہے اسلام آباد کا اور کوئی حکومت کوئی فوج کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے تو اصل میں ہم اہمتی ہیں جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کہ جب میرا مسیح و دی آئے تو اس کو ماننا اس کو سلام کہنا یہ ہے لبیک کہنے کا صحیح طریقہ کاش کے لوگ بھی اس کو سمجھیں اور سوائے کھوکھلے نعروں کے لبیک یا رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھیں اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی پاکستان کو بھی ہر مسلمان ملک کو بھی فتن و فضا سے بچائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خاص رحم فرمائے کیونکہ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اور جو مسلمان دنیا کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے اگر انہوں نے ابھی بھی نہ سمجھا تو پھر بعد میں بھی پچھتائیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے <تصفح> الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وَمَن يَدُلُّهُ إِلَى النُّورِ فَهُوَ عَلَى هَادٍ مُّقْتَدٍ وَنَشْهَدُ, والله إلا الله ونشهد الله رحمكم الله أَن لَّا إِلَهَ وا دل خرب واشا ول کر لکھوں جب لکھوں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 ہفتے کو ہمارا پروگرام شب نو سے گیارہ بجے تک جب کہ اتوار کو آٹھ بجے شب سے نصف شب, شب یعنی رات کے بارہ بجے تک پیش کیا جاتا ہے اتوار کے پروگرام کا آغاز ہر دفعہ کی طرح ہم آپ کے سامنے حضرت امام جماعت احمدیہ مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ سے کیا کرتے ہیں آج جو خطبہ جمعہ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ سترہ نومبر سن دو کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ تھی اس ریکارڈنگ کے معن بعد سامعین ہم اور آپ براہ راست نشریات کا آغاز کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ جیسا کہ اس کا دستور ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو بھرپور شرکت کا موقع دیا کرتے ہیں پروگرام کا دستور کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پروگرام کی شروع میں آپ کے سامنے کسی ایک موضوع کو رکھتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں جب کسی بھی موضوع کا ابتدائی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے سامعین تو پھر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اسٹوڈیوز میں کال کریں براہ راست ہم آپ کی کال لیتے ہیں آپ کا سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود مہمان ہیں ان سے آپ سوال کے سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پروگرام بھی ہمارا چلتا رہتا ہے شب 12 بجے تک آج کا پروگرام ایک ایک اور طرح سے بھی خصوصی ہے بلکہ یوں کہیے کہ آج کا دن ہی ایک بڑا دن ہے ہمارے لیے کیونکہ آج اسلامی مہینے کے لحاظ سے ربی الاول کا آغاز ہے ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں حضرت فخر موجودات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ولادت ہوئی ایک ایسے شخص کی جو نبی آخر الزما بنا ایک ایسے شخص کی جس نے دین کو کامل کیا جس نے شریعت کو مکمل کیا ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولنے والے انسان کی آج یہ مہینہ شروع ہوا ہے جس میں پیدائش ہے جس نے ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا کیا ایک ایسا انقلاب کہ جس سے لاکھوں کے لاکھوں سالوں کے بگڑے روحانی مردہ زندہ ہو گئے وہ جس نے ویشیوں کو انسان انسان کو باخلاک انسان اور باخلاک انسانوں کو باکمال انسان بنا دیا یہ مہینہ ہے جس میں بارہ نوی الاول کو آ حضور صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی ولادت ہوئی اس مہینے کو ہم کس طرح سے مناتے ہیں کس طرح سے سارا سال ہی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا ہے لیکن احمدیہ مسلم جماعت خاص طور پر کیا کرتی ہے کیا باتیں ہوتی ہیں آج کے موضوع میں آج کے اس پروگرام میں سامین ہم ان موضوعات پر بھی بات کریں گے سٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ مکرم و محترم مصباح بلوچ صاحب ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصبر صاحب خیریت سے ہیں جی شکر الحمد اللہ سب ٹھیک ٹھاک جی موسم سرما کی آمد ہے جی چلیے اس ٹھنڈ میں کچھ گرمانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا موضوع آج آپ کے پاس ہے لوگوں کے لیے جی آز بحمن شاعطیم بسم اللہ رحمان اللہ مسلّہ محمدن محمد علع محمدن محمد و بارک وسلم انََََََََََّ كا حمید و مجيد جيسا كہ سامعن جو باقاعدگی سے ہمارے پروگرام سنتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم یہاں سے ریڈیو احمدیہ پر بعض پروگرام یا مہینے میں ایک آدھ پروگرام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کے تعارف پروگرام پیش کرتے ہیں چنانچہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم حضرت اقدس مسیح محود علیہ السلام کی کتاب لیکچر لدھیانہ کا خلاصہ پیش کریں گے یہ لیکچر حضور نے چار نومبر سن انیس سو پانچ كو لدھیانہ میں ارشاد فرمایا ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں جس کو پھر بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا اور وہ لیکچر پھر آج تک جو ہے وہ محفوظ ہے اور روحانی خزائن کی جلد نمبر بیس میں موجود ہے یہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام سن انیس سو پانچ میں دہلی تشریف لے گئے تھے تو وہاں لدھیانہ کی جماعت نے آپ کی خدمت میں عرض کی, کی حضور واپسی پر چونکہ گزر لدھیانہ سے ہی ہوگا تو ہماری درخواست ہے کہ حضور لدھیانہ میں بھی کچھ قیام فرمائیں اور لوگ جو شدت سے حضور کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں ان کی یہ روحانی پیاس بجائی جائے چنانچہ حضور نے یہ درخواست قبول کی اور نومبر انیس سو پانچ کے پہلے ہفتے میں جب حضور واپس تشریف لائے تو لدھیانہ میں بھی پھر کچھ دن قیام کیا تو چار نومبر کو حضور نے یہ لیکچر جو ہے لدھیانہ میں دیا جس کا خلاصہ آج ہم پیش کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ اول میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پھر اس شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں میں اسی شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں لدھیانہ شہر جو ہے پنجا انڈیا کے صوبے پنجاب میں ہے اور یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی پہلی بیت لی تھی اٹھارہ سو انانوے میں جب جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تو حضور نے جو پہلی بیت لی ہے وہ لدھیانہ شہر میں لی ہے تو اس کے بعد پھر سن اٹھارہ میں حضور پھر لدھیانہ گئے جہاں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا جو الحق مباحثہ لدھیانہ کے نام سے روحانی خزائن کی جلد نمبر چار میں موجود ہے تو اسی سفر کا حضوریاں ذکر کر رہے ہیں کہ اسی شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں یعنی اٹھارہ سو بانوے میں آیا تھا اور آج آیا ہوں اور میں ایسے وقت اس شہر سے گیا تھا جب کہ میرے ساتھ چند آدمی تھے اور تکفیر، تکذیب اور دجال کہنے کا بازار گرم تھا اور میں لوگوں کی نظر میں اس انسان کی طرح تھا جو مترود اور مخزول ہوتا ہے ان یعنی جس کو لوگ دھتکار دیتے ہیں اور ان لوگوں کے خیال میں تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ جماعت مردود ہو کر منتشر ہو جائے گی اور اس سلسلے کا نام و نشان مٹ جائے گا چنانچہ اس غرض کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور منصوبے کیے گئے اور ایک بڑی بھاری سازش میرے خلاف یہ کی گئی کہ مجھ پر اور میری جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا اور سارے ہندوستان میں اس فتوے کو پھرایا گیا میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سب سے اول مجھ پر کفر کا فتویٰ اسی شہر کے چند مولوی نے دیا مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کہنے والے موجود نہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا میرا خیال ہے کہ وہ خ... فتویٰ کفر جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھرایا گیا اور دو سو کے قریب مولویوں اور مشائقوں کی گواہیاں اور مہریں اس پر کرائی گئیں اس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ شخص بے ایمان ہے کافر ہے دجال ہے مفتری ہے کافر بلکہ اکفر ہے از جو جو کچھ کسی سے ہو سکا میری نسبت اس نے کہا اور ان لوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ لیا کہ بس یہ ہتھیار اب اسلسلے کو ختم کر دے گا لیکن اس کو خدا نے قائم کیا تھا پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیوں کر مر سکتا تھا جس قدر مخالفت میں شدت ہوتی گئی اسی قدر اس سلسلے کی عظمت اور عزت دلوں میں جڑ پکڑتی گئی اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی اور یا اب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک كثیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی تو یہ حضور نے نقشہ كھینچا لدھیانہ کے سفر کا کہ چودہ سال چودہ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت کا جو رنگ ہے وہ دکھا دیا ہے حضور نے لدھیانہ کے لوگوں کو فرمایا تم خود گواہ ہو کہ پہلے میں جب آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج میں آیا ہوں تو کیا حال ہے تو اس میں حضور آگے پہ لكھتے ہیں اب اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا نمونہ دكھایا ہے میں اس کی تائیدوں كا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب دیكھتے ہو کہ میں وہی ہوں جس کو قوم نے رد كیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں تو اس موازنے کے بعد پھر حضور نے وہ براہ احمد دیا جو اٹھارہ سو اسى ميں لكى گى سو تو اس میں حضور نے اپنے جو الحام درج فرمائے ہیں ان کا حوالہ آزو نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے اس زمانے میں فرمایا تھا یاتون منق الفج نمیق یاتی کا منق الِفج نمیق لا تو سرل خلق اللہ ولا تصمن رب لا تذ فرد اموان تخیر العاسین یہ وہ زبردست پیشگوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور چھپ کر شائع ہو گئی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گمنامی کے گوشے میں پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور ان کے لیے مہمانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بھی آئیں گے چنانچہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کی مہمانداری کے جمیل لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس لیے خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے تو یہ سارے وعدے پھر اللہ تعالیٰ نے پورے کیے تو اب حضور فرماتے ہیں کہ اب سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں کہ اس قدر عرصہ دراز پیشتر ایک پیشگوئی کی گئی اور وہ کتاب میں چھپ کر شائع ہوئی جس کو دوست دشمن سب نے پڑھا تو اب وہ مولوی جو محض عداوت کی راہ سے مجھے دجال اور کذاب کہتے ہیں شرم کریں اور بتائیں کہ اگر یہ پیش گوئی نہیں تو پھر اور پیش گوئی کس کو کہتے ہیں تو اور حضور فراہ کہ میری کتاب برہ نحمدیہ وہ کتاب ہے جس کا ریویو مولوی محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے چونکہ وہ میرے ہم سبق تھے اور اکثر قادیان آیا کرتے تھے تو وہ جانتے ہیں کہ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا اور کوئی مجھے نہ جانتا تھا تو اس وقت یہ پیش گوئی ہوئی اور آج جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو پورا کر کے دکھایا ہے تو اس موازنے کے بعد حضور نے قرآنِ کریم کی بعض آیتوں کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں اللہ تعالی صرف اسی رسول پر ظاہر کرتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے تو یہ بھی غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے پہلے دے دی اور یہ اب اس زمانے میں پوری ہوئی تم نے خود دیکھ لی ہیں تو یہ ہے لیکچر لدھیانہ Uh, اس میں پھر حضور آگے فرماتے ہیں میں نہایت افسوس اور درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت بے دردی بھی کی صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا جس کو میں قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کے اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کرتا ہوں تو یہ uh, وفات مسیح کا عقیدہ ہے جو جس کے بارے میں حضور نے اس میں بھی دلیلیں دی ہوئی ہیں بعض قرآن کریم سے اور صحابہ کے اجماع سے اور کے دیگر کتابوں میں میں دیتا آ رہا ہوں اور اسی میں آگے حضور نے لکھا ہے کہ یہی وہ ہتھیار ہے وفات مسیح کا حضرتیسہ علیہ السلام کی وفات کا جو عیسائیوں کی مقابل پر مسلمانوں کو کام آنے والا ہے اس کے بغیر جو ہے وہ عیسائیوں کو شکست دینا ممکن نہیں اس لیے قرآن کریم کا عطا کردہ قرآن کریم کا بیان کردہ یہ ہتھیار مسلمانوں کو اپنانا چاہیے اور اسی کو عیسائیوں کے مقابل پر استعمال کرنا چاہیے جب وہ تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اس میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ حضور نے قرآن کریم سے بھی بعض مثالیں دی ہیں مثلاََ ایک آیت حضور نے عمران کی صورت عال عمران کی یہاں بیان فرمائی ہے وماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول صورت عال عمران کی آیت نمبر 145 ہے اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی امر قابل بحث چھوڑا ہی نہیں یعنی کوئی ایسی بات اس آیت میں رہ نہیں گئی جس پر بحث کی جائے کہ اس کا یہ بھی مطلب کیونکہ قد خلط کے معنی خود ہی کر دیے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا معنی ہیں آفاہ او کہ نبی کے دنیا سے گزر جانے کی دو ہی صورتیں اس میں بیان ہوئی ہیں افاہ ماتا یا تو وفات پا جائے او کوتیلہ یا قتل کر دیا جائے اگر کوئی تیسری شک بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا او رفا بجسد جسد ہل عنصری رسمائے رس کیا خدا تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا جو یہ یاد دلاتے ہو من الالک تو بہت ہی سادہ اور مؤثر دلیل ہے جو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہاں سمجھائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی صورت عمران کی عیسائی سے تو اس میں پھر آگے حضور فرماتے ہیں سنو قرآن شریف اور احادیث میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل جاوے گا اور وہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے گا اور کسر سلیب ہوگا اب غور طلب عمر یہ ہے کہ دنیا تو جائے اسباب ہے ایک شخص بیمار ہو تو اس میں شک نہیں کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لیے ادویات میں خواص بھی اسی نے رکھ دیے ہیں جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے پیاس لگتی ہے تو اس کے بجانے والا خود تو خدائی ہے مگر اس کے لیے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے اسی طرح پر غلبہ اسلام اور قصر صریب تو ہوگا جو اس نے مقدر کیا ہے لیکن اس کے لیے اس نے اسباب مقرر کیے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے چنانچہ بل اتفاق کی امر قرآن مجید اور احادیث کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جب عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس وقت مسیح موت کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سلیب کو توڑ دے گا اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہوگا تو یہ بیان پھر عضور فرماتے ہیں موافق اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدہ کے موافق غالب کرے اس کے لیے بہرحال کوئی ذریعہ اور سبب ہوگا اور وہ یہی موت مسیح کا حربہ ہے یعنی حتیثیٰ علیہ السلام کی وفات یہی حربہ ہے اس حربے سے صلیبی مذہب پر موت وارد ہوگی اور ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی تو اس میں پھر آگے جو حدیث کی بعض دلیلیں دی ہیں جس میں عضور فرمایا کہ حدیث میں حدیثہ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال قرار دی گئی ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ عمر حدیثہ علیہ السلام نے اسی دنیا میں پائی پھر آگے حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے غرض جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے ویسے ہی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور آپ ہی کے فیضان اور برکات کے نتیجہ ہے جو یہ نصرتیں ہو رہی ہیں یعنی جماعت احمدیہ کو جو بھی ترقی مل رہی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان اور حضور ہی کی برکت کا نتیجہ ہے میں کھول کر کہتا ہوں اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا تو یہ بیان مسیح علیہ السلام کا اور کتابوں میں بھی بھرا پڑا ہے یہی مضمون لیکن اس میں بھی حضور نے بیان فرمایا وہ لوگ جو جماعت احمدیہ پر نااز بلّہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ مارنے کی باتیں کرتے ہیں وہ سن لیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ اور مذہب یہی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا اگر انسان نے روحانی فیض حاصل کرنا ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری امر ہے تو یہ لیكچر ادھیانہ تقریباً پچاس صفوں کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس میں نے اپنے وفات مسیح کے بیان کرنے کے بعد اپنے بعض واقعات لکھے ہوئے کہ مجھ پر کیسے کیسے مخالفوں نے وار کیے ہیں اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے ان کے حملوں سے ان کی سازشوں سے تو اور پھر فرمایا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ بعض غلطیاں یا غلط فہمیاں دین میں آ جاتی ہیں انہی میں سے حضور نے فرمایا کہ ایک جہاد کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ جہاد کا مطلب ہی تلوار سے لڑنا ہے یہ بھی ایک غلطی ہے جو مسلمانوں میں آ گئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جہاد کا یہ مطلب درست نہیں ہے کہ صرف تلوار کے ساتھ لڑنا حضور نے فرمایا اس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار اس وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم زمانے میں مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا احمق اور ظالم ہوگا یا کچھ اور تو یہ مضمون بھی حضور نے یہاں بیان فرمایا ہے اور اس میں پھر جہاد کی اگر یعنی جو تلوار اٹھانی پڑی اس کی کیا اس کا کیا پس منظر تھا اس کی کیا غرض تھی وہ بھی حضون قرآن کریم کی آیات سے صورت حج کی آیا سے اس میں اس کا ذکر فرمایا ہے تو یہ مضامین ہیں بڑے بڑے جو لیکچر لدھیانہ میں عدرت مسیحم عدود علیہ السّلام نے بیان فرمایا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کے میزبان صفی راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مصباح بلوچ صاحب پروگرام کے ابتدائی آپ نے سنا ذکر کیا ہم نے ایک لیكچر کا جس كا نام ہے لیکچر لدھیانہ جو كہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب كا دیانی مسیح مہود و مہدی محود علیہ صلاحت وسلام كا ہے اور اس کے مضامین آپ كے سامنے کھول کے رکھے یہ وقت ہے سامعین جب ہم آپ كے لیے اپنے اسٹوڈیوز كی لائن كھولتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 فور 416 آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ سٹوڈیوز میں کال کریں تو کوشش کریں کہ سوال آپ کے موضوع سے متعلق ہو اور اپنے اور آپ سوال ہی کریں کوشش کیجئے کہ تبصرہ یا رائے سے گریز کی جائے اور ایک منٹ میں اپنا سوال آپ بیان کر دیں آپ کے سوال کے جوابات کے لیے جیسا میں نے عرض کیا کہ مکرمہ محترم مصبلو صاحب آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے سوالات بھی لیں گے ان پر بات بھی کریں گے اگر آپ سٹوڈیوز میں براہ راست کال نہ کرنا چاہیں تو آپ بذریعہ ای میل بھی ریڈی احمدیہ تک پہنچ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو a اے کوشچن اور اے ایز این آنسر کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے qa.voiceofislam.ca ہمارا ای میل ایڈریس ہے جس کے ذریعے آپ بذریعہ ای میل بھی آج کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یہ آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دیں کہ جو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کو دیے گئے یا ای میل ایڈریس دیا گیا خاص طور پر ای میل کے لیے کہ جب آپ ای میل کریں تو کوشش کیجیے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے کال کے وقت بھی بتائیے ای میل پر بھی ہم آپ کی ای میل آپ کے نام اور شہر کے تعارف کے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سوال کرتے وقت آپ کا نام نہ بتایا جائے تو آپ یہ بات ای میل میں لکھ سکتے ہیں تو وقت اور موقع کی مناسبت سے ہم آپ کی ای میل کو پروگرام میں بھی شامل کریں گے اور جیسے آپ کی ہدایت ہوگی اسی طرح سے آپ کا سوال دیا جائے گا ہمارے ساتھ آج کے جو پہلے کالر ہیں وہ امین صاحب ہیں انہیں مارکم سے ہمیں کال کر رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے امین صاحب کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی آپ کی باتیں سن رہا تھا میں اور آپ کہتے ہیں کہ کامل اتباع کی وجہ سے یہ مرزا صاحب کو نوزب اللہ یہ بات ملی ہے تو قرآن پاک کی آیت سے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں قرآن شریف سے ہی مجھے بتانا کہ آیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کل تمبون اللہ پبیونی یو ببکم اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اللہ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں محبوب بنا لوں گا کہیں پہ بھی قرآن پاک یہ دلیل نہیں دیتا کہ نبوت دے دوں گا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث ہے قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر درو شریف بھیجے گا اب اس میں قیامت کا آخری امت ہی تک آ گیا کہیں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں علیہ وسلم کہا کہ جو میری اتباع کرے گا یا میرے پور درو شریف پڑھے گا وہ نبی بن جائے گا ٹھیک ہے نا پھر دوسری نے پڑی اما محمد اللہ رسول رسول تو میدان میں میدان جنگ میں نوزو اللہ یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے نوزو اللہ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نبوت کے مرتبے پہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام فائز کیے گئے نبوت دی گئی تو اگر فوت ہو جائیں اگر کا لفظ آپ نہیں لا رہے ٹھیک ہے تو کیا آپ اپنے قدم پھیر کے پھاس دیے جاؤ گے یا قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہاں جوڑ لگتا ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا آخری سوال یہ ہے کہ چالیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے امریکہ کینیڈا ایک دفعہ بھی بتاؤ کہ جتنی مساجد مدارس قائم ہوئے ہیں کب تلوار اٹھی ہے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور سے پھیلا مہربانی ہوگی میرے تین سوالوں کے جواب دیں پھر میں آتا ہوں جی جی بہت شکریہ امین بھائی بہت آمین. شکریہ آپ کے سوال کے آپ نے بات کی ہمارے ساتھ ایک دوسرے کالر بھی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں بلوچ صاحب کو سب سے پہلے تو سلام کروں گا میں آپ کی باتیں بڑی غور سے سنتا ہوں اور میں شاعر میرا نام شکستہ بنارسی ہے آپ اردو کی زبان میں لیکچر دیتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ سماعت اور کناد کا تشریح کر دیں اور دوسرا سوال اب زبان کے اعتبار سے کروں گا بندوں سے وہ اللہ کا پتا مانگ رہا ہے بندوں سے وہ اللہ کا پتا مانگ رہا ہے فیرون سے موسا کا اصہ مانگ رہا ہے کیونکہ وقت کے قلت کے مدد چلیے بہت بہت بہت بہت, بہت, بہت نماز آپ کی بہت شکریہ آپ کال کرتے ہیں اور ساتھ اپنے خیر بھی سنا دیتے ہیں سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی دفعہ پھر بتا دیتے ہیں اور میں آپ کے میزبان ہوں سفیر راجپوت آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم حصبا بلوچ صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہم دس بجے شب تک پیش کیا کرتے ہیں ہم آپ ساتھ رہتے ہیں اسی فریکوینسی پر جب کہ دس بجے سے لے کر بجے تک یعنی پروگرام کے آخری دو گھنٹے شب دس سے بارہ بجے تک ہمارا پروگرام جاری رہتا ہے لیکن فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی ہو جاتی ہے اے ایم فائیو تھرٹی تو پروگرام کا پہلا حصہ آپ اسی فریکوینسی پہ سن رہے ہیں لیکن دس بجے سے بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہیں گے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو یعنی فور اسی طرح سے مصباح بلو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پروگرام جاری رہے گا صرف جو تبدیلی آتی ہے وہ اتنی ہے کہ ہم فریکونسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے جاتے ہیں اس فریکنسی سے پروگرام منتقل کر دیا جائے گا تقریبا 29 منٹ کے بعد اب سے آج ہمارے ساتھ جو پہلے کالر تھے امین صاحب امین صاحب نے کچھ سوالات کیے مصباح بلو صاحب سے میں چلتا ہوں بلو صاحب کے پاس ان سوالات کے جوابات کے لیے جی مصباح صاحب جی پہلا سوال جو ہے امین صاحب کا قرآن شریف کی جو آیت ہے انکن تم تو اللہ پتہ بے یو اللہ جی تو امین صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تو صرف محبوب بنانے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی بنا دوں گا ٹھیک ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی جو ہے وہ کوئی نہیں بن سکتا ہاں محبوب ٹھیک ہے جو ہے وہ بن سکتا ہے اور اسی محبت کے حساب سے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ دینی ہے جتنے جتنا جس نے جتنا درود پڑا جی اور اپنی محبت ظاہر کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا امین صاحب نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ قرآن کریم سے ہی جواب دیا جائے ٹھیک تو ہم پھر قرآن کریم سے رہنمائی لے لیتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ و کی پیروی جو ہے اس کے نتیجے میں محبوب بنانے کا وعدہ فرمایا ہے ٹھیک ہے لیکن صورت نسا کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا بھی دیا ہے کہ کیا کیا انعام ہے محبوب جو ہے وہ ایک اجمالی لفظ ہے کہ آپ بول دیتے ہیں تو ہر قسم کی محبت اس میں آ جاتی ہے لیکن اس میں مراتب میں پھر بھی فرق ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو آنظور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن ان کی محبت اور صحابہ کرام رضمان اللہ اضمعین کی محبت میں فرق ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کہ یعنی ہم مواز یہ تو اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ کس کی محبت کس درجے کی ہے تو اس محبت کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے رفاقت میں ہوں گے لوگ قیامت کے دن تو سورت نساء کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وہ میں اللہ و جی فا کا مالا نََ اللہ علیہ مینی جین و صدیقین و شہدائے وَ صَََََََ الحيین و ہاںسو نہلائے كا رفيقہ قيامت كے دن آ حضور صىى اللہ علیہ وسلم كى رفاقت کا ذكر كر رہے تھے میں صاحب جی تو یہ رفيق ہونے كا قرآن كريں ميں ذكر فرما ديے وہ ہاںسو نہلائے كا رفيقہ كہ كيا ہى اچھے دوست يا ساتھی یہ ہوں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پھر درجات بعض گنوا بھی دیے ہیں جو بڑے بڑے ہیں کہ وہ میتی اللّہ ور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی یعنی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کا معذینہ عن اللہ علیہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے نام کیا تو وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام کے وارث ہوئے من نبی نبی و صدیقین و صدیق و شہدائے شہید و صالحین و صالح تو وہ ہاسو نلائے کا رفیق اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بہترین رفیق نہیں کہا کہ جو پہلے نبی ہیں صرف وہی بہترین رفیق ٹھیک ہے یا صرف صدیق ہی بہترین رفیق ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو بہترین رفیق کھا نبی کے درجے پر ہو یا صدیق کے درجے پر ہو یا شہید کے درجے پر ہو یا سالے کے درجے پر ٹھیک ہے ان چاروں درجے درجہ پانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حاصلہ ولاء کا رفیع کہ یہی یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ محبت جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ اطاعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ ضرور اللہ تعالیٰ کا محبوب جو ہے وہ بنا دے گی تو وہ محبوب جو ہیں پھر اس میں درجات بھی ہیں تو اس آیت نے ان درجات جو ہے اس کو کھول دیا ہے لیکن سب کے بارے میں یہی فرمایا ہے و حسن کا رفیقہ اور یہ سب بہت ہی اچھے ساتھی ہیں تو رفاقت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی قیامت کے دن تو یہ وہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں تو اور اس کی شرط بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس رسول کی اطاعت ٹھیک ہے ان دونوں اطاعتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انعام دے گا نبوت صدیقیت شہادت اور صالحیت تو یہ قرآن کریم واضح فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کیا کیا انعام دیتا ہے تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کس کو کیا انعام دینا ہے اور پھر خود حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے اگر کسی نے مطالعہ کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. ہے کہ وہ نبی ہوں گے ٹھیک ہے کتنے لوگ ہیں کس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا ایک کے بارے میں فرمایا ہے یا زیادہ کے بارے میں فرمایا ہے ٹھیک ہے تو وہ حدیثیں بھی ہمیں ان مضامین کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں ٹھیک ہے سوالات کی طرف چلیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جب مسلم اور جس کسی نے بھی چاہے مسلمہ ہو چاہے اسرد اص... عنسی اص... اص... اص... ہو یا کوئی بھی جس نے بھی جمہوریہ کا دعویٰ کیا اسے قبر کر دیا گیا اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اور شہید وہ جو ہے وہ ہے قیامت کے ان کے ساتھ ہوں گے یہ بھی کہ ہر لو... اچھے لوگوں کے لیے وہ اللہ تعالی نئے نبی بہتر رہے گا ورنہ مرزا صاحب کے اور نبوی السلام کے درمیان ایک دم بارہ سو سال کا فاصلہ ہے تو اس دوران بھی تو لوگ صالحین تھے نا تو سوال کا سوال نوٹ کر لیے پروگرام سنتے رہیے آپ کے سوال کا جواب دیں گے اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ 10 بجے ہماری فریکوینسی اے ایم فائیو پر ہو جائے گی دس بجے تک یہ پروگرام آپ اسی فریکوینسی پہ سنتے ہیں لیکن 10 سے بارہ بجے تک یہ فریکوینسی اے ایم 530 پر منتقل ہو جائے گی چلتے ہیں واپس بصبہ بلوچ صاحب کی طرف اور امین صاحب کا سوال ہمارے پاس تھا جی جی جی امین صاحب کا دوسرا سوال جو ہے وہ صرۃ عمران کی آیت وما ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کے بارے میں تھا جی اس کا موقع نزول تو وہی ہے جنگ عہد میں یہ افواؤڑی کہ نعوذ اللہ آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ تین قسم کے گروہ بن گئے تھے مسلمان لشکر میں تو بہرحال اس میں حضور نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور مسلمانوں کو بیدار کیا ہے کہ کیا تمہارا ایمان نبی کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ فوت ہو جائے تو تمہارا ایمان ختم تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت سمجھائی ہے وما محمد اللہ رسول کہ جان لو کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں تو رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں آئے ہیں تو کیا ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اس دین کی اتباع یا ایمان چھوڑ دیا تھا جو تم اب کر رہے ہو تو اس میں یہ مضمون سمجھایا اور فرمایا کہ آفاہ ماتا او کوتل یعنی آضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ پہلے جتنے بھی رسول آئے ہاں. امین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس کا حتیثہ علیہ اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا حایت ای کہہ رہی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پہلے جتنے بھی رسول آئے ہاں. قد خلط وہ گزر چکے اور گزر چکے اردو کا عام محاورہ ہے ہم جب کہیں کہ وہ فلاں شخص گزر چکا اس دنیا سے گزر گیا تو سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی وفات پانا ہے ہی پاسڈ اوے جی تو یہاں آ, اب اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں جی تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر اور بات اور رسول کس طرح گزرے ہیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے سے اس کو کھول دیا ہے آفا ام او کوتیلہ آفا کیا پس اگر ام ان ان کا مطلب ہے اگر جی آفا ام پس کیا اگر یہ رسول بھی وفات پا جائے مر جائے او کوتیلا یا قتل کر دیا جائے تو ان کا لب تم اللہ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے تو دنیا اس قد خلط کی تفسیر ایک لحاظ سے کر دی کہ دنیا سے کیسے گزرے اماتا ام او کو یا تو وفات پائی یا قتل کر دیئے دیے گئے تو دنیا سے گزرنے کی تیسری کوئی شکل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی تو حضرت مسیح معود علیہ السلام یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا سے گزرنے کی گزر جانے کی اگر کوئی اور صورت بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس صاحت میں ضرور ذکر کر دیتا کیونکہ جتنے بھی ممکنہ اور گزشتہ طریقے تھے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے تو اگر زندہ آسمان پر اٹھایا جانا بھی قد خلط کا ایک نمونہ ہوتا اور کیونکہ ہونا چاہیے رسول میں حتیثیٰ علیہ السلام شامل ہیں قد خلط من قبل رسول تو اس حوالے سے ضرور اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتا کہ یا نبی وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے یا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس مضمون نے آیت کے اس حصے نے بتا دیا آفاہ مات اور کوتیلہ کہ قد خلط کے کیا معنے ہیں یہی بات ہے جو مسیح ماحود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس دنیا سے گزر جانے کی کوئی اور صورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ذکر کرتا چونکہ نہیں صورت تھی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ ہی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور اگر حدیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر جا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آپ کے بارے میں کیوں مات او کوتلا سکتا ہے روفیہ علا سما کیوں نہیں آ سکتا تو کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کیونکہ آیت ان پر کھل چکی تھی چلیے بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین پروگرام جاری ہے پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عرفان نبی صاحب ٹورنٹو سے موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عرفان صاحب آپ کی آواز تھوڑی آہستہ ہے تو آپ ریڈیو کی آواز بند کریں اور تھوڑا سا اگر آپ جی آپ دوبارہ کال کر لیجئے پروگرام میں ریڈیو سیٹ کو بند کر کے آپ کی ہم کال کو دوبارہ شامل کریں گے اوکے عرفان صاحب ابھی نہیں ہے چلیے بہت بہتر آپ دوبارہ کال کیجیے آپ کے پروگرام آپ کے سوال کو ہم شامل کر لیں گے اور ریڈیو سیٹ اس وقت آپ جب آپ کی لائن مل جائے تو آپ اس وقت ریڈیو سیٹ کو کی آوازیاں تو آہستہ کر دیجیے گا یا بند کر دیجیے گا ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے منظور صاحب کا جی منظور صاحب نے یہ کہا کہ مسلمہ کذاب یاسفت عنسی کا ذکر کیا اور ساتھ کہتے ہیں کہ جب معذور صلی اللہ علیہ وسلم جی. سے ملاقات ہوئی فرمایا تھا کہ میں تو تمہیں یہ خجور کا خجور تنگا بھی نہیں دوں گا بالکل اور اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ جو ایسے نبوت کے دعوے دار تھے انہیں قتل کر دیا ٹھیک ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ان کی سزا قتل تھی जी. پھر آپ کہتے ہیں یہ تو ایک سوال کا حصہ تھا हم. پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس آیت کو جب استعمال کرتے ہیں تو بارہ سو سال کا وقت جو گزرا بیچ میں جب حضرت ٹھیک ہے نا مسیح محمود علیہ صاحب وسلم تشریف لائے اس سے پہلے کیا شہید اور صالح اور وہ نہیں ہوتے تھے تو کیا نبی اس وقت تک رہے اور ایک کے لیے हुँ. آپ کہتے ہیں کہ نبوت بھی ہے <coughs> پھر آخری سوال کا حصہ یہ تھا کہ آپ اس حدیث کو کیسے لیتے ہیں انا خاطم نبی لا نبی لا نبی ابادی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے منظور صاحب کے سوال میں ہی منظور صاحب کا جواب موجود ہے منظور صاحب یہ فرما رہے تھے جی جی چلیے ایک اس سوال سے پہلے میں ایک کالر ہیں ان کو میں کال لے لیتا ہوں ہمارے ساتھ امجد ظفر صاحب ہیں ساجد ظفر صاحب انہیں ٹیلیفون لائن پہ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصر صاحب سے سوارے حضرت السلام کے بارے میں رہے تھے تو جو ہے وہ جاتا ہے کہ ہو جاتا, تو ہو جاتا ہے آپ کا کیا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک جو بات گزر چکی ہے اس کا ایک ایک, ایک وہ ذریعہ آپ کو قرآن میں جب تک نہ ملے آپ اس بات پہ کیوں نہیں یقین کرنے کے لیے تیار کافی ساری چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں لیکن نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلیے آپ کے سوال کو نوٹ کر لیا ہم نے اس سوال پر آئیں گے اپنے وقت کی مناسبت سے اور مصباح صاحب ہمارے پاس تقریبا بارہ منٹ کا وقت ہے اس فریکوینسی پر پھر اس کے بعد ہم 530 پر چلیں گے تو جتنے جوابات ہم یہاں پر اپنے سامعین کے لیے دے سکتے ہیں پھر جی. ہم سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا شامل ہو جائیے گا اے ایم فائیو پر جب ہم اپنا پروگرام وہاں پر شروع کریں گے پروگرام میں وقت یہ ہے جب ہم آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دعوت ہے آپ کو کہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں آپ کا سوال ہم شامل کر لیں گے جی اب ہمارے پاس ہے وقت اور ہم منظور جی. صاحب جی. کے سوال سے آگے بڑھ سکتے ہیں منظور صاحب نے سوال کیا کہ مسلمہ قذاب آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینے آیا تھا وفد لے کر تو حضور نے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ تن کا بھی مانگو تو میں بھی تمہیں میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ اب حضور کے سامنے وہ کھڑا ہے تو منظور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نبی جس نے بھی دعویٰ کیا اس کو قتل کر دیا گیا تو مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑا تھا صحابہ حضور کے اشارے پر فورن تعمیل کر دیتے تھے تو حضور نے مسلمہ قذاب کو وہاں قتل کیوں نہیں کروا دیا ٹھیک ہے یہ موقع تھا کہ اگر دعوی نبوت کرنے والے کی سزا قتل ہے تو مسلمہ قذاب مدینہ میں کھڑا تھا اور ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ آپ اپنے بعد معاملات میرے ثبوت کر دیں کہ میں آپ کا جانشین ہوں گا تو میرے یہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ لے آؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جواب دیا کہ اگر تم یہ تن کا بھی مانگو میں نے <سلام> بالکل درست ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی قتل نہیں کروایا کہ صحابہ کو یہ کہا ہو کہ اس کی یہ مجال کہ تمہاری موجودگی میں یہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے قتل کر دو اس کو ٹھیک <سلام> ہے تو کیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا کہ دعوی نبوت کرنے والا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے مدینے میں جی <سلام> اور آگے شرط رکھ رہا ہے حضور اس کی شرط کا جواب دے رہے ہیں اور جواب دے کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ عبد اللہ بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میرے صحابی باقی جوابات یہ دیں کہ میں جا رہا ہوں اللہ حافظ تو حضور نے تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قتل کا احکام جو ہے وہ اسادے نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے نہ ہی کسی صحابی نے اجازت مانگی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی کر اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ قتل نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اگر دعوی نبوت کرنے والے کی سزا قتل ہوتی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شرعی حکم میں کبھی بھی کوتا ہی نہ برتے ٹھیک ہے حضور ضرور اس پر عمل کرواتے بلکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں بستر پر تھے جی آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے خلاف ایک لشکر بھیجوایا جس کی جی عمارت جس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جی یعنی آخری عمر میں بھی آپ کو جو فکر تھی یا جو آپ نے حکام صادر فرمائے جو لشکر بھیجا وہ مسلمہ کی طرف نہیں بھیجا کہ وہ ابھی تک بدبخ زندہ ہے تو اس کو مار دو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے دعویٰ کیا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ اس کو قتل کر دو تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دعو نبوت کرنے والے کی سزا قتل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وسلم. الفاظ فرمائے جو بخاری میں موجود ہیں لن تاد و قدرت قدرت اللہ فی کا اے مسلمہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق جتنا لکھ دیا ہے تم اسے آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہ है. الفاظ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم علیہ وسلم. فرمائے ہیں کہ اے مسلمہ جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہلت لکھی ہے اس سے آگے تم نہیں جا سکتے یہی الفاظ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو بھی فرمائے تھے ٹھیک ہے ابن سیاد جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علیہ وسلم. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں جواب دے کر فوراً اپنا سوال کیا ابن سیاد نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر حضور نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا رسول ہے مجھ میرا اس پر ایمان حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد یعنی میری میں آگے اب ساری رسالت ختم ہو گئی اب کچھ نہیں حضور نے فرمایا جو بھی اللہ کا رسول ہے میرا اس پر ایمان تو اور اس کے بعد حضور نے وہی جملہ فرمایا جو مسلمہ کو فرمایا تھا لن تا دو قدرت اللہ حفیع کا کہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگے نہیں جا سکتا جو بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں لکھا ہے مولت لکھی ہے دن لکھے ہیں وہ تو دیکھے گا اس کے بعد نہ تیرا نام ہوگا نہ نشان ہوگا یعنی یہ چار دن کی دکانداری ہے تو سمجھتا ہے کہ نبوت کے دعوے کرنے سے ہی یہ معاملات حل جو ہو جاتے ہیں تو یہ جیسے ہی جتنی تیری زندگی ہے اس کے بعد خود ہی تو یہ تیرے ماننے والے دیکھ لیں گے تو یہ ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی وسلم اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے پوچھا بھی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ ابن سیاد کی میں گردن اڑا دوں حضور نے فنیا نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمہ قذاب کو قتل نہ کروانا یہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دعوی نبوت کی سزا قتل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دلوائی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ساری کاروائی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور کول ہے کہ ماں کان ابن ابھی کوحافہ حضتبو بکر کی جو ہیں وہ ابن نبی کو کے نام سے جانے جاتے تھے تو حضرت و بکر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ میری کیا مجال کہ میں وہ کام کروں جو آن حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا میری کیا مجال کہ وہ کام نہ کروں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو مسلما کے دعوی نبوت پر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے خلاف کاروائی کا تو حضرت ابو بکر کیسے لے سکتے تھے کیا سنت کے خلاف ہاں حضور صلی اللّہ علیہ و کی علیہ وسلم سنت, علیہ وسلم سنت کے خلاف آپ قدم اٹھا سکتے تھے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا تھا ٹھیک ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو حضور کی زندگی میں زکوۃ ایک رسی بھی دیتا تھا میں اس سے وہ بھی لوں گا ہے تو اگر تو وہ مرتد ہو گیا تھا مسلمان نہیں رہا تھا تو غیر مسلم سے کون زکات لیتا ہے ٹھیک ہے زکوات تو لی ہی مسلمان سے جاتی ہے. تو وہ مسلمان تھا اس وقت بھی مسلمان اسی لیے है. حضرت عمر نے روکا ہے سب کا صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کیسے اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شخص کلمہ پڑھ دے تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس کے خلاف لڑ کروں تو وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو عضور نے تبوکر نے پھر یہ بات کی کہ جو زکوٰۃ دیتا تھا میں لوں گا اس تو یہ اس میں کہیں بھی دعوے نبوت وجہ نہیں ہے ہے کہ کاروائی میں کیوں کر رہا ہوں وجہ کاروائی کی اس کی بغاوت ہے جو <coughs> اسلامی نظام کے خلاف وہ لشکر کشی کی تیاری کر رہا ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ مدینہ और... نہ بھیجو ادھر مجھے دو اور ہم تیاری کریں اور ان پر حملہ کریں اور پھر یہ ساری حکومت ہماری ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مصباح صاحب اس سوال کا جواب ابھی باقی ہے لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس فریکوینسی پر سامین اب سے تین منٹ کے بعد ہم اور آپ ملتے ہیں دوبارہ ایم فائیو تھرٹی پر لیکن اس وقت سے پہلے ہمارے پاس ایک دو کالرز ہیں ان کے سوالات لے لیتے ہیں ہمارے پاس ٹورنٹو سے اللہ دطا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں انہیں ریڈیو احمد یم خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, السلام علیکم جی. السلام علیمت اللہ. پاکستان دا انہ نے پہلے پاس کی بیل پھر مرکے انہوں نے چاہیے رد عمل پی قانون بن جائے اور ختم کر دیتا جائے اور بہت شکریہ امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات ہوں امین صاحب جی مجھے بتائیے گا کہ آپ کسی اقتباع سے دوسرا ابن سیاد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یعنی وہ تجال اگر یہ وہ ہے تو تم اس کو ہرگز قتل نہیں کر سکو گے اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں اسے اللہ رسوتی ہو قیامت والے دن شہیدوں نبیوں اور سہالین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو کہاں نبوت ہے یہ مجھے صرف پلیز اگلے پروگرام میں سمجھا کے بتائیے گا کیونکہ آپ بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں نبوت کا ذکر ہے تو چودہ سو سالوں کے اندر یہ آیت چودہ سو چالیس سال پہلے نازل ہوئی کون سا تاجر ہے جو سچا تھا جو نبی بنا کون سا شہید ہے شہید تو شہید ہو گیا نبی بنا ہی نہیں اور صالحین کون تھا جو اس آیت کے زمرے میں کیونکہ اللہ اپنے وعدے سے تو پھر ہی نہیں سکتا نوزود پلیز یہ چلیے بہت شکریہ امین بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں میزبا بلوچ صاحب یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک پروگرام کے آخری دو گھنٹے یعنی دس بجے شب سے بارہ بجے شب ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں ایم فائیو پر تو اب پروگرام کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہم آپ سے اس فریکوینسی سے یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر ملتے ہیں پروگرام کی دوسری طرف یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر جب آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر اپنا پروگرام ہمارا یہ پروگرام ٹیون ان کریں آپ سن سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہی رہے گا ہمارے ساتھ مصباح بڑو صاحب بھی موجود رہیں گے آپ کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام میں دیے جاتے ہیں اس وقت تک کے لیے تقریباً ایک منٹ سے بھی کم وقت کے لیے سفیہ راجپوت کو اجازت دیجیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اے ایم 530 پر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ